لله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا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 اللہ مبارک عل محمد واََََََََ عل محمد كا مبارک عل ابراہيم وِل ابراہيىم ان كا حمید المجيد سامعين آج پانچ جولائى دو ہزار سترہ كو يہاں اسكان بل لين ميں مسجد عنان میں مکتب دوات توعیت الجالیات کے جنوب مکہ کی جانب سے جو درس رکھا گیا ہے میں جالیات والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر درس دینے کا اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اس درس کو جس کسی نے بھی جس بھی طریقے سے تعاون کیے ہیں اس پروگرام کو ارگنائز کرنے میں اللہ سب کو جزائے خیر دے آمین آپ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں دن بھر سے محنت کر کے آئے ہوئے ہیں عشاء کی نماز ہو چکی ہے اب آرام کا وقت ہے اس میں بھی آپ نے وقت نکالا ہے اللہ کے دین کی باتوں کو سیکھنے سمجھنے اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کر لے آمین اللہ ہم سب کو نفع بخش علم دے اور موت تک صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے مطابق ہمارا ایمان و عمل بنانے کی توفیق اللہ دے آمین عنوان جیسا کہ شیخ سے آپ سن چکے ہیں جنازے کی نماز کی دعا سے سبق جنازے کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ جو ہم میں انتقال کر جاتے ہیں بوڑھے ہوں جوان ہوں بچے ہوں عورت یا مرد ہم دعا پڑھتے ہیں میت کے حق میں تو وہ دعا سے سبق کیا مل رہا ہے ہمیں اس کی میں آپ کے سامنے تشریح کر دوں واضح بیان کر دوں لیکن مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ مرنا سب کو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا اس میں ایک سو چودہ سورے ہیں سورہ زمر سورہ نمبر انچالیس ہے آیت نمبر تیس اور اکتیس یہ تیئیسو پارے کی آخری دو آیتیں ہیں سورہ ظمر کی آیت نمبر تیس اور اکتیس اس میں اللہ نے فرمایا ان کا و انہم میتون تو میں ان نکم یوم القیامت ان اے نبی بے شک آپ کو موت آئے گی اور یہ تو یہ جو تمام ہیں ان کو بھی موت آئے گی اور آپ تمام کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آکے کے کھڑو گے جھگڑو گے اللہ نے یہ فرمایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی یہ ہمارا ایمان ہے ہجرت کے دسویں سال آخری مہینہ حضالحجیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے اور پھر مدینہ واپس چلے گئے محرم کا مہینہ پہلا مہینہ گیارہ ہجری کا پھر دوسرا مہینہ سفر کا آپ بیمار پڑے اور اس بیماری سے آپ شفا نہیں پائے انتقال کر گئے اس دنیا سے تیسرا مہینہ ربی الاول کا اس کی بارہ تاریخ کو پیر کے دن اشراق کی نماز کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں آپ کا سر تھا اور آپ کی روح قبض ہو گئی مدینہ کی قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطھر ہے اور اس میں روح نہیں ہے روح اللہ رب العالمین کے ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے جنت کی ایک منزل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے یہ ہمیں سبق ملتا ہے معراج کی رات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتویں آسمان پر تھے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا سر اوپر اٹھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو مجھے سفید صاحبان جیسی کوئی چیز دکھی میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے جنت میں میں نے کہا اے جبرائیل مجھے چھوڑو داخل ہونے دو میری منزل میں تب جبرائیل نے کہا ان بقی عمر لم تستقمل فلو استخمل تھا عطی منزلک بے شک ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جسے آپ نے ابھی مکمل نہیں کیا ہے جب آپ مکمل کر لوگے اپنی عمر کو تو آ جاؤ گے آپ کی اس منزل میں یہ صحیح بخاری نام کی حدیث کی کتاب میں تیرہ سو چھیاسی نمبر پر یہ حدیث نقل کیے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے محدثین جو سمجھائے ہیں ہم کو جو لکھا ہے کتابوں میں وہ یہ ہے کہ ہجرت کے گیارہویں سال تیسرا مہینہ ربی الاول کا بارہ تاریخ کو پیر کے دن اشراق کی نماز کے وقت جب روح قبض ہوئی تو جبرائیل کے وہ الفاظ کے مطابق کہ جب آپ آپ کی عمر مکمل کر لوگے ایتئی تم آ جاؤ گے آپ کی اس منزل میں تو روح اس منزل میں چلے گئی جنت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے تو قبر رسول میں جس میں اطہر میں روح نہیں ہے بلکہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے ہمارا ایمان ہے لیکن اس دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں امتیوں کے حالات اللہ کے نبی نہیں جانتے ہیں کل قیامت کے دن جب آپ حوض کوثر پر ہوں گے اور صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ کوثر نازل ہوئی تب آپ نے فرمایا کہ حوض کوثر پر یہ جو تارے دکھ رہے ہیں اس کے برابر یا زیادہ پیالے ہوں گے جس سے لوگ حوض کوثر پر پئیں گے پانی وہ جام کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے انہیں دور کر رہے ہوں گے مجھ سے تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ میری امت کے ہیں تب رب فرمائے گا نبی سے آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام ایجاد کر لیے لپ کو نہیں معلوم ہے نبی آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا نئے کام ایجاد کر لیے یہ کہیں گے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت والے دن تو اس صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو سے سبق ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے احوال کے بارے میں آج کچھ بھی نہیں معلوم آپ کی موت کے دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی ہم تمام کو بھی موت آنے والی ہے کون کب مرنے والا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے بوڑھا ہو کر مرے گا یا جوان مر جائے گا یا بالغ ہونے سے پہلے مر جائے گا اللہ کو معلوم ہے کس کی موت کب آنے والی ہے لیکن موت آئے گی ضرور تو موت سے پہلے تیاری کرنا ہے آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے یہاں پر عمل کرنا ہے یہ العمل ہے اور موت کے بعد جو ہے وہ دار الحساب ہے لہذا یہاں پر ایمان سیکھنا ہے اعمال سیکھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تب ہی انشاء اللہ جنت مل سکے گی موت کے بعد کی زندگی میں عنوان ہے جنازے کی نماز کی دعا سے سبق جنازے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں دعا اس میں کرتے ہیں اللّہ اغفر حینہ ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا و کبرین ذکرین و من اللّہ ممن احی تو منا ف آحی عل اسلام ومن توفی تو منا فتوف علمان اللّہ ملا تحرمنہ اجرہ اللہ تلنا بید اللہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے دعا سنن ابن ماجہ نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر چودہ سو اٹھانوے ون تھاؤزنڈ فور ہنڈریڈ نائنٹی ایٹ نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے یہ ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کیے اس حدیث کو روایت کیے اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں دعا پڑھے دعا کا ترجمہ کیا ہے اللہ اے میرے اللہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ فر اے میرے اللہ مغفرت کیجیے بخش دیجیے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ مغفرلی حینہ لینا لی کہہ رہے ہیں تو پہلے میت کے لیے نہیں دعا کر رہے بلکہ کس کے لیے زندوں کے لیے وہ میتینا اور ہمارے میت کی مغفرت کر دیجیے اللہ مغفرل حینہ و می جب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے زندوں کی اور ہمارے مردوں کی آپ بخشش کر دیجیے اللہ عم فلحین و میتینا و شاہ و غائب جو حاضر ہے جو غائب ہے جو یہاں پر موجود ہے اور جو نہیں موجود ہے ان کی بھی آپ مغفرت کر دیجئے صغیرنا و کبیرنا ہمارے چھوٹوں کی اور ہمارے بڑوں کی بخشش کر دیجئے ذکرنا و انسانہ ہمارے مردوں کی اور ہمارے عورتوں کی بخشش کر دیجئے اللہ اے ہمارے اللہ آپ جسے زندہ رکھیں اسے اسلام پر زندہ رکھیے اللہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے جب آپ کہہ رہے ہیں تو غور کریے کہ یہاں پر کسی اور کا وسیلہ لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا نہیں ڈیریکٹ اللہ سے کہہ رہے ہیں شروع میں بھی اللہ بولے پھر بعد میں اللہ بول رہے ہیں بعد میں کب اللہمہ بول رہے ہیں اللہمہ من احییتہ منا فا احیی علی الاسلام تو پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہمہ اے میرے اللہ تو پہلے جب اللہمہ غفر لحینا بولے تو اللہمہ بولے اس کے بیچ میں کسی اور کو وسیلہ نہیں رکھے تو یہ دعا دائریکٹ اللہ سن رہے یا نہیں سن رہے, رہے دائریکٹ قبول ہوگی انشاءاللہ یا نہیں ہوگی انشاءاللہ درمیان میں کسی کا واسطہ ہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں جو اولیاء اللہ گزرے ان کا واسطہ ہے کیا دعا میں نہیں تو ڈیریکٹ اللہ سنتے ہیں دعا یا نہیں سنتے ہیں. تو شروع ہوئی دعا اللہم مغفر لحینا کہہ کر پھر درمیان میں اللہ من علی الاسلام اے ہمارے اللہ آپ جسے زندہ رکھے اس کو اسلام پر زندہ رکھیے ایمان اور ہم میں جسے آپ موت دیں یا اللہ اس کو ایمان پر موت دیجئے اللہ سے کہہ رہے ہیں پھر کہہ رہے ہیں اللہم اے میرے اللہ لا تحرمنا اجرہ اے اللہ اس میت سے ہمارا جو اجر ہے اس سے ہمیں محروم نہ کر وَلَا تُدِلْ لَنَا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کر یہ ترجمہ ہوا اب اس کی مختصر تشریح اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ عمہ اے میرے اللہ مغفرت کیجئے ہمارے زندوں کی زندوں کی مغفرت یہ کیا بات ہے اس میں معنی یہ ہے کہ ہم میں جو شرکیہ عقائد والے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے پڑوسیوں میں ہمارے دوست احباب میں جو شرکیہ عقائد بدایت والے عقائد والے ہیں شرکیہ اعمال یا بدایت والے اعمال والے ہیں ان کے لیے بھی دعری کے اللہ آپ ان کی مغفرت کیجئے مغفرت کا معنی یہ ہے کہ زندوں کے لیے جو مغفرت مانگ رہے ہیں ان کی موت تک انہیں آپ ہدایت پر رکھیے ان کی موت تک آپ انہیں دین اسلام پر رکھیے شرک اور بدعات خورافات کفر منافقت سے نکال کر یا اللہ آپ توحید اور اتباعی سنت پر لگائیے تاکہ ان کی بخشش ہو جائے صحیح مسلم میں حدیث 26 نمبر والے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے اوپر باب باندھے من مات علی دخل الجنہ من جو کوئی بھی شخص ماتا مر گیا علی التوحید توحید پر خرل الجنت وہ جنت میں داخل ہوگا کہاں داخل ہوگا جنت میں داخل ہوگا تو یہ جو باپے ہیں چھبیس نمبر والی حدیث کے اوپر, تو یہ میں جو الفاظ ہے یہ امام مسلم رحمت اللہ لے کے. حدیث سے جو سبق ان کو ملا اس پر انہوں نے باب باندھے حدیث کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیاں کس کے نکاح میں تھی کس کے عثمان رضی اللہ عنہ کے پہلے دیئے تھے انتقال ہوا تو پھر دوسری بیٹی دیے تو کہنا یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ داماد رسول انہوں نے روایت کیا ہے حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات تھا جو کوئی بھی شخص ماتا مر گیا وہ ہوا یا اور اسے علم تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اس بات کا علم تھا اسے دخل الجن و جنت میں داخل ہوگا کئی ایسے مسلمان ہیں ہمارے درمیان میں ہمارے ملک میں اور پھر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سے دیگر ممالک میں جا کر جو رہ رہے ہیں اور دیگر ممالک والے مسلمان پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں زبان سے بہت تھوڑے ہیں جو اس کا معنی جانتے ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں جو اس کا معنی اور مطلب نہیں جانتے ہیں جو معنی اور مطلب جانتا ہے پھر وہ اس کلمے کے خلاف میں اپنا ایمان اور عمل نہیں بنائے گا وہ بندہ جنت میں جائے گا صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 26 سے سبق ملا کہ وہ علم جو کوئی بھی شخص مر گیا اور اس کو علم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں الہ کا معنی جانتا تھا وہ الہ یعنی عبادت کے لائق عبادت کے لائق کون ہے بولیے صرف اللہ کہیے صرف اللہ الا اللہ کہہ رہے, ہیں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو صرف اللہ کہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تو جو بندہ لا الہ الا اللہ الا کا ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ نہیں ہے کوئی بارش برسانے والا سوائے اللہ کے تو ترجمہ غلط کر رہا ہے وہ بندہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی سوا کوئی اور بارش نہیں برسا سکتا اگر کوئی یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا سوائے اللہ کے ترجمہ غلط کر رہا ہے لیکن بات صحیح بتا رہا ہے اللہ کسی سوا کوئی اولاد دے سکتا الخالق کون اللہ تو لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی صحیح طریقے سے ہے کیا ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ لا نہیں الہ معبود الا سوائے اللہ اللہ کے نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے تو اللہ کے ہم بندوں کو علم سیکھنا چاہیے اور اللہ نے سورہ محمد سورہ نمبر سینتالیس کی آیت نمبر انیس میں کہا فی لا الا اللہ اور اچھے سے جان لو علم حاصل کر لو کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے تو میرے عزیز بھائیو سمجھ لیجئے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں جانتا ہے اور ہم اس کے بارے میں جان رہے ہیں تو ہم اس کو دماغ میں رکھنا چاہیے اخلاص کے ساتھ چودہ سو ستانوے نمبر والے حدیث ماجہ کے آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا اخلاص کے ساتھ جو ہے دعا کرنا ہے جنازی کی نماز میں تو ہم اپنے جو زندے لوگ ہیں ان کے بارے میں جان رہے کہ ان کے عقائد میں, شرک اور اعمال میں شرک و بدعات ہے تو ہم اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت کر دیجئے مطلب یہ کہ ان کو آپ ہدایت دے دیجئے توحید ان کو سمجھا دیجئے اتباع سنت ان کو سمجھا دیجئے ان کو صحابہ والے راستے پر آپ لگا دیجئے تو حی میں ہم بھی ہیں اور ہمارے تمام وہ جانکار لوگ ہمارے جاننے والے رشتے دار ہو جو کوئی بھی ہو تو ہم کس کے لیے پہلے دعا مانگ رہے ہیں جنازی کی نماز میں اغفر اللہ زندوں کے لیے وہ میں اور مردے کے لیے مردے کے لیے اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو تیرہ سورہ نمبر نو آیت نمبر ایک سو تیرہ ما كان فرمایا ہے کہ جائز نہیں ہے نبی آپ کے لیے اور اے ایمان والو تمہارے لیے کہ تم مغفرت کی دعا مانگو ان کے حق میں جو شرک کرنے والے تھے اگرچہ کہ تمہارے وہ قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو اللہ نے کہا ہے تو قریبی رشتے دار کے لیے نہیں مانگنا ہے دعا نہیں کرنا ہے دعا مغفرت کی اللہ سے تو پھر ان کا جنازہ میرے خاندان میں جو بندے کے بارے میں میں جان رہا ہوں کہ جو بندہ شرک کر رہا ہے اعمال میں اور عقائد میں شرک ہے اور اس کی موت تک اس کو ہدایت نہیں ملے گی اور وہ بندہ اللہ رب العالمین کے دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مطابق نہیں سمجھے گا نہیں عمل کرے گا اور شرک پر ہی انتقال کر جائے گا تو میں اس بندے کے جنازے کی نماز میں نہیں جاؤں گا یہ میری بات ہے جو مجھے سبق مل رہا ہے قرآن اور حدیث سے. میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے جنازے کی نماز میں اللہ کہنا ہی ہے وہ کہنا ہے تو جو شرک پر انتقال کر گئے اس کے لیے کیا مغفرت کی دعا کروں تو نہیں جاؤں گا کیوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر سوال کرتے ہیں کہ این ابی اے اللہ کے نبی میرے والد کہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فنار وہ روتے ہوئے پلٹ کر جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بلاتے ہیں کہتے ہیں ان نہ ابھی و ابا کا فنار بے شک میرے والد اور تمہارے والد آگ میں ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر دو سو تین ہے یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن ان کی والدہ کے بارے میں 976 نمبر والی حدیث صحیح مسلم میں ہے ابو ہریرا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگے اجازت طلب کیے کہ میں اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَم لی مجھے اجازت نہیں دی گئی اجازت نہیں ملی نبی نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے اللہ سے اجازت مانگے تو اللہ نے اجازت نہیں دی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے اجازت مانگا تو ربی انور قبر امنی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے اجازت مانگا کہ اپنے ماں کی قبر کی زیارت تو کر لوں زیارت کا معنی ہے جا کر دیکھنا زیارت کا معنی یہ نہیں ہے کہ قبر پہ پھولوں کی چادر چڑانا اور جو ہے کھانے والی چیزیں تقسیم کرنا یہ نہیں تو اللہ نے اجازت دیجیے اللہ کے نبی کو جا کر زیارت کرو تو ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر روئے اور تمام جو آپ کے ساتھ تھے ان سب کو رلائے پھر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزور القبور فانہا تذکر الموت تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہاری موت تمہیں یاد دلائے تو ہمیں جانا چاہیے قبرستان تاکہ ہمیں ہماری موت یاد رہے آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم دنیاوی مصروفیات میں سے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنے والے بنے اللہ کے دین کو سیکھنے والے بنے میرے عزیز بھائیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے بیٹھ جائیں گے لیکن اس کو سمجھیں گے نہیں اس کے مطابق ایمان و عمل نہیں بنائیں گے تو وہ کلمہ کا پڑھنا کوئی فائدہ مند آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا موت کے بعد کی زندگی میں جو شرک پہ انتقال کر جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرنا ہی نہیں ہے سورے توبہ ایک سو سے ہمیں سبق مل گیا تو کہنا یہ ہے کہ میت کے حق میں دعا کر رہے ہیں آپ تو وہ مرنے والے اگر شرک پر نہیں مرے ہیں تو آپ ان کے تمام گناہ کے بارے میں اگر جانتے ہیں قریبی ہے جانتے ہیں آپ اگر دوست ہے یا رشتے دار ہے یا پڑوسی ہے یا گھر کا آدمی ہے ہمارا تو اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ان کے دیگر کبیرہ گناہ بھی اگر کچھ تھے جیسے شراب پیے تھے وغیرہ لیکن شرک پر نہیں تھے یا اللہ آپ ان کی مغفرت کر دیجئے یا اللہ آپ ان کی مغفرت کر دیجیے اللہ سے کہنا ہے تو اللہ مغفر الحین وہ شاہ دینا و نہ جو موجود ہے ہمارے درمیان ابھی جو غائب ہے موجود نہیں ہے ان کی بھی آپ مغفرت کر دیجیے وہ صغیر ہمارے چھوٹوں کے بھی مغفرت کر دیجیے ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت کر دیجیے اللہ اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں وذکرنا رینا ہمارے عورتوں کے لیے بھی آپ مغفرت مانگ رہے ہیں ہمارے مردوں کے لیے بھی آپ مغفرت مانگ رہے ہیں سبحان اللہ اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے رمضان کا مہینہ ابھی گزرا شوال کی اجغالباً گیارہ تاریخ ہوگی چودہ سو کی رمضان کا مہینہ جو بندہ پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کروا لیا وہ محروم ہے سبحان اللہ, اللہ, اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تعلیمات ملی کہ جو بندہ روزے رکھ لے ایمان اور اجر و ثواب کمانے کی نیت کے ساتھ اس کے سابقہ زندگی کے سغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس نے روزے نہیں رکھا اس کے سابقہ زندگی کے یعنی گزری ہوئی زندگی کے سغیرہ گناہ نہیں معاف ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو بندہ قیام اللیل ایمان اور اجر و ثواب کمانے کی نیت سے پڑھ لے پورا رمبان یعنی تراویح یا تحجد جسے کہتے ہیں قیام العل قیام رمابان اس کے سابقہ زندگی کے سغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نہیں کیا نہیں معاف کروا لیا تو پھر وہ محروم ہے اللہ کے بندوں گزر گیا رمضان جنہوں نے روزے نہیں رکھے جنہوں نے قیام اللیل نہیں کیا, جنہوں نے لیلت القدر نہیں تلاش کیے اور اس میں عبادت نہیں کیے مغفرت نہیں کروا لیے لیکن ابھی زندہ ہے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریے زندگی کو جو پائے ہیں موت کب آنے والی نہیں معلوم مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیجئے یا اللہ اب بخش دیجئے اور توفیق آپ دیجئے تقوا آپ دیجئے میری موت تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے مطابق اپنا ایمان بنا سکوں اپنے اعمال بنا سکوں اور آپ کو راضی کر سکوں یا اللہ آپ توفیق دیجئے تاکہ موت کے بعد کی زندگی میں جنت مل جائے میرے اللہ یا آپ کہیے یا آپ اللہ سے کہیے کہتے رہیے اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو اس جنازے کی نماز کی دعا سے جو سبق ملا ہے بڑا سبق اب یہ ہے اللہم من علی الاسلام اے اللہ آپ ہم میں جس کسی کو زندہ رکھیے تو اسلام پر زندہ رکھیے اسلام آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کا دین اسلام ہے مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجت الوداع کے دن عرفات کے میدان میں یہ آیت نازل ہوئی رب نے کہاسلام دینا میرے عزیز بھائیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو چکا ایمانیات امال اخلاق معاملات زندگی میں جو کچھ دین اسلام کے مطابق ہمیں کرنا ہے وہ سب کچھ اللہ کے نبی پر اللہ نے دین کو مکمل کر دیا اب اس دین جو مکمل ہو چکا اس کے مطابق ہمارا ایمان و عمل اخلاق و معاملات ہمیں بنانا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پاس دین کے نام پر دین معلوم تھا کہ دین اسلام ہے ایمان اعمال اخلاق معاملات جو ان کے پاس تھا ویسے ہی آج ہمیں ماننا ہے صحابہ کے دور کے بعد جو فتنے پیدا ہوئے اور پھر صحابہ کے دور کے بعد تابعین کے دور کے بعد طب طابعین اور محدثین کے دور کے بعد اور کچھ زیادہ جو فتنے پیدا ہو گئے عقائد میں شرک اعمال میں شرک عقائد میں بدایت مکفرہ بدایت مفسقہ اعمال میں بدایت مکفرہ بدایت مفسقہ یہ جو آج مسلمانوں میں عام ہو گئے ہیں شرکی عقائد شرکی امال اس کے مطابق ہمارا ایمان و عمل نہیں رکھنا ہے میرے بھائیوں اگر کوئی بندہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پانچ سو ایک سٹھ ہجری میں بغداد میں انتقال کر گئے ان کے بارے میں اچھا بھی نہیں کہتا برا بھی نہیں کہتا تب بھی انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا جو ان کے بارے میں پڑھا ہی نہیں جانا ہی نہیں کچھ بھی نہ اس بندے نے اچھا بولا ان کے بارے میں نہ برا بولا جبکہ وہ مومن انشاءاللہ شاء اللہ جیلانی رحمت اللہ ولی صفت آدمی بنیت طالبین ان کی پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے ان کا عقیدہ عمل کہ وہ سلفی تھے اہل الحدیث میں سے تھے الحمدللہ لیکن ان کے بارے میں کوئی بندہ نہ اچھا بولا نہ برا بولا ان کے بارے میں جانا ہی نہیں انتقال کر گیا نبی اور صحابہ کے عقائد اور اعمال سیکھا قرآن سے صحیح بخاری سے صحیح مسلم سے جام ترمیزی سے سنن ابو سننس سنن ابن ماجا مسند احمد معط امام مالک کتاب الم امام شافعی کی عیقی ابن ابنبی شیبہ اور دیگر احادیث کی کتابوں سے جو عقیدہ اس کو ملا جو اعمال اس کو ملے کہ ہاں یہ صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے حسن لذاتی سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے یہ مقبول حدیث ہے جھوٹی بات نہیں ہے نبی کا نام لے کر یا جھوٹی بات نہیں ہے صحابی کا نام لے کر صحیح بات ہے محدث نے حکم لگا دیے کہ یہ صحیح ہے تو اس کے مطابق ایمان و عمل بنا لیا بندہ اور انتقال کر گیا انشاءاللہ اللہ جنت لیکن لوگ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور پھر یہاں کے اور دیگر ممالک میں جا کر جو بسے ہوئے جو صوفیت سیکھ رہے ہیں اور دیگر ممالک میں جو صوفی لوگ ہیں قادری چشتی نقش بندی سہروردی اور پھر ان چار سلسلوں کو چھوڑ کر جو اور دو ہے جو عقائد لیے ہیں ابو منصور ماتوریدی یا ابو الحسن اشعری سے ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے رجوع کر لیے تھے آخری دنوں میں تو یہ جو عقائد صحابہ سے ٹکرانے والے یہ جو سلسلے صحابہ سے ٹکرانے والے ہیں ان سے کوئی بندہ نہیں تعلق رکھا اور جو یہ عقائد اور اعمال پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان لوگوں سے اپنا تعلق نہیں جوڑا سیدھا قرآن اور حدیث سے اپنا تعلق جوڑ لیا انشاءاللہ اللہ وہ جنت میں جائے گا انشاء اللہ بہت سارے خرافات سکھا رہے ہیں یہ سلسلے والے عقائد و اعمال میں ہمیں ان سب سے بچنا ہے اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اللہ رب العالمین ہی جنت دینے والے ہیں اللہ ہی جہنم دینے والے ہیں فیصلہ جہنم و جنت کا اللہ کرنے والے ہیں لیکن قرآن کو فیصلے والی کتاب اللہ نے نازل کر دیا آپ اس دنیا میں فیصلہ کر سکتے ہیں کیا حق اور کیا باطل ہے اللہ نے قرآن کو کہا فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے قرآن ایک نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان انزل فیه القرآن هدل للناس من رما والفرقان رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا قرآن وہ کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور قرآن فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کی کتاب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں ہے یا باطل عقید باطل عمل والے ہیں تو وہ باطل عقید باطل عمل جو ہم بول رہے ہیں اس کو قرآن اور حدیث پر پیش کیا گیا تو معلوم ہو رہا کہ شرکیا عقائد شرکیہ امال کیا ہیں جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہے ہیں علماء نے ان کو الگ کر دیے تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ جو سبق مل رہا ہے ہمیں جنازے کی نماز کی دعا سے کہ اللہ آپ ہمیں زندہ رکھیے اسلام پر تو اسلام کیا ہے جو نبی نے سکھائے صحابہ کو جو صحابہ نے پہنچایا اور علما محدثین نے جو احادیث کی کتابوں میں درج کر دیے تفسیر کی کتابوں میں جو درج کر دیے اور تفسیر بر رائے نہیں تفسیر بر راوی جو ہو وہ حدیث مانیے مولوی مودودی صاحب کی تفسیر نہ پڑھیے تفیم القرآن گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ ونتیسویں پارے کے پہلا سورہ یعنی سینسٹھ نمبر والا سورہ ملک میں آیت نمبر پندرہ سولہ سترہ کے درمیان آپ دیکھیے وحدت الوجود کا عقیدہ سکھائے ہیں وہ اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں وہ بھی تو کہنا یہ ہے کہ اور انہوں نے اپنی کتابوں میں معاوی رضی اللہ عنہ کے خلاف میں قلم اٹھائے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے یوسف علیہ السلام کے اور بہت کچھ تو ایسے جو رائے کے مطابق جو لکھے ہیں لوگ احادیث سے ٹکرانے والی باتیں قرآن سے ٹکرانے والی باتیں ایسے کتابوں کو نہ پڑھیے اور ایسے علما سے نہ سیکھے اسلام بلکہ فکا محدث فکا عالم الحمد ہمارے درمیان میں ہر جگہ پر موجود ہے آپ ان سے سیکھیے اور مختصر مختصر جو ہے کتابیں لکھ دی گئی چھوٹی چھوٹی الگ الگ عنوانات پر عقیدہ اور عمل کے تعلق سے وہ پڑھیے وہ سیکھیے علماء سے سوال کریے پڑھنا نہیں آتا ان کو اللہ نے سورایت نمبر 43 میں ہمیں سبق دیا ہے اور سور امبیات نمبر 7 میں کہ تم علم نہیں علم نہیں رکھتے ہو نہیں جانتے ہو کوئی مسئلہ ایمان اور عمل کے بارے میں ہو فص الد سوال کر لو اہل علم سے تو سوال کر کے بھی علم حاصل کرتے ہیں میرے اخوان اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں جنادی کی نماز میں دعا میں اللہم من احییتہو منا فاحیہی علی الاسلام اللہ ہم میں جسے آپ زندہ رکھئے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھئے اسلام کیا ہے جو نبی نے سکھائے اور جو صحابان محدثین نے پہنچائے ہم تک جو عادیس کی کتاب میں قرآن میں وہ اسلام ہے سیکھئے انشاءاللہ پھر آخر میں اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں اللہم ومن توفت ومن توف ہم کو اگر موت دو تو کس پر اللہ ہم میں سے جس کو بھی آپ کرو تو کس پر ایمان پر ایمان کیا ہے اسلام پر عمل کرنا ظاہری طور پر ایمان نماز بھی ایمان ہے کل میں نے اسی عنوان پر بولا تھا تو ایمان نبی اور صحابہ کا جو تھا اس ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ ہو یا اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں ایمان پر خاتمہ ہونا بندہ جنت میں داخل ہوگا کے پر جو بانے ہیں سمجھ میں آ گیا ہم کو اس سے کہ محروم نہ کر اور اس کے بعد آپ ہمیں گمراہ نہ کریے تو کیا ہے محروم نہ کر اس کے اجر سے جو آپ کفنانے میں جو ہے کام کیے اس کا بھی آپ کو ازر ملے گا جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اس معیت سے آپ کو اذر ملنا یا اللہ آپ ہمیں اس کے ادر سے محروم نہ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ پڑھ رہیں گے تبھی تو یہ انشاءاللہ شاء اجر ملے گا پھر آپ کہہ رہے ہیں ولا تو دل بحدہ ہو اور آپ ہمیں گمراہ نہ کریے ان کے بعد یعنی ہمیں ہماری موت تک دین اسلام پر رکھے ایمان پر رکھیں گمراہی سے آپ بچائیے تو یہ جنازے کی نماز کی دعا جو چودہ سو اٹھانوے نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملا اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان اور اعمال صحابہ رضی اللہ عنہ کے مطابق سیکھنے والا بنا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے ہماری موت تک آمین اللہ ہم سب کو موت اس حالت میں دے کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور موت کے بعد اللہ ہم سب کو جنت الفردوس دے آمین بہت بہت شکریہ ابھی سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا ان شاء اللہ بے دن آپ کے پاس مناسب تو یہ ہے کہ جو موضوع شیخ نے جس موضوع کے تحت اسپیچ دیے ہیں اگر اسی کے تعلق سے سوالات ہو تو زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہیں اگر اس کے تعلق سے کوئی سوالات آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی سوال ہو آپ کے پاس تو سوالات کریں اور صرف پانچ سوالات ہی Uh, کیے جائیں گے چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے ہمارے پاس وقت بہت ہے لیکن آپ چونکہ ڈیوٹی والے لوگ ہیں آپ کے پاس وقت کم ہے کھانے پینے کا بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے بہرحال ہم تو پوری رات آپ کی محبت میں بیٹھ لیں گے لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے پانچ سوالات انشاءاللہ شاء آپ میں سے اگر کرنا چاہتے ہیں تو پانچ آدمی آج کو اجازت ہے کہ پانچ سوالات آپ کریں اور موضوع کے تحت ہو تو زیادہ مناسب ہیں اور موضوع سے ہٹ کے بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی لیکن وہ سوالات ایسے ہوں کہ آپ کسی کا امتحان نہ لیں سوالات ایسے ہوں مقصد آپ کا ایسا نہ ہو کہ مولویوں کا امتحان لیں نہ آپ سمجھنے کے لیے صحیح معنوں میں اس کے آپ نہیں سمجھتے ہیں امتحان لینا مقصد نہ ہو ٹھیک ہے اجازت ہے آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال کریں یہ یہ جو دعا ہے ہے کے لیے بھی کر جی جی جی ہاں اس میں آپ دیکھیے اللہ مغفر لہینہ و میتینا تو جمع کی بات ہو گئی کہ جتنے ہمارے زندہ ہے اور جتنے ہمارے مردہ پھر آگے کیا ہے شاہدینہ غائبینا جو موجود ہے جو موجود نہیں ہے ان کے لیے صغیرنا و کبیرنا چھوٹے ہیں بڑے ہیں وز کرینا وہ انسانہ اور ہمارے جو مرد ہیں ہماری جو عورتیں ہیں تو اس میں عورتوں کا بھی ذکر آ جی ہاں صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر آٹھ میں ہے لمبی حدیث ہے جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کو گھٹنا لگا کر اور آپ سے سوال کیے کہ اسلام کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماز قائم کرے زکوٰۃ دیں رمبان کے روزے رکھیں اور استطاعت ہے تو حج کریں یہ اسلام ہے پھر علیہ السلام نے نبی صلیٰسم سوال میں کہا کہ ایمان کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ پر ایمان لانا اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کے پر ایمان لانا اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا اللہ کے نبیوں پر نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا اچھی اور بری تقدیر اللہ کی جانب سے اس پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا پانچ ایمان کے ارکان جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک میں بیان ہوئے اور چھٹوا سورہ فرقان آیت نمبر دو میں تقدیر کے تعلق سے تو یہ قرآن سے بھی آپ دلیل دے سکتے ہیں تو اسلام اور ایمان یہ ہے اب ایمان ستر درجوں میں ہے اور اس سے کچھ زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لہذا ایمان میں کیا کیا داخل ہے وہ سمجھنا چاہیے مختصر میں کہہ دوں کہ نماز ایمان میں داخل ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ایمان میں حدیث نمبر چالیس کے اوپر باب باندھے ہیں اصلاۃ من المان نماز ایمان میں داخل ہے تو نماز ایمان میں داخل ہے تو نماز بھی ایمان ہے ایک بندے کے اور شرک اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی نماز ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایٹی ٹو سے سبق ملا 2618 نمبر والی حدیث جامع ترمیزی میں اس سے سبق ملا بین المان والر ترک ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز ہے تو نماز کا چھوڑنا کفر ہے تو نماز قائم کرنا ایمان ہے تو ایمان کے درجات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز قائم کرنا نماز چھوڑے تو کفر را ایمان کے درجے میں ایک یہ بھی ہے کہ کھانا کھلانا تو بہت سارے ایمان کے درجے ہیں تو آپ نے جو سوال کیا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے تو مختصر وقت میں میں نے آپ کو یہ دلائل کے ساتھ جواب دیا بہت بہت شکریہ جی اللہ فرلی کہہ, جی کہہ رہے ہیں آپ تو یہ ہوتا کہ اللہ میری مغفرت کر دیجئے اللہ مغفر لنا کہہ رہے ہیں آپ تو آپ جمع کا سیگا ہے اس میں آپ تمام کے لیے دعا کر رہے ہیں اور یہ جو دعا میں نے بتایا اللہم مغفر لحینا و تو اللہ رب العالمین سے آپ جمع کے سیغے میں آپ جو ہے دعا کر رہے کہ ہمارے زندوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی تو جمع کی بات ہے ایک کی بات نہیں ہے ایک جنازہ ہو یا ایک سے زائد جناز جیسا کہ آپ حرم میں دیکھتے ہیں تو سب کے لئے دعا ہے 1498 نمبر والی حدیث سنن ابن ماجا ایک شک اس کا اور تھا وہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور دعا ہے جی ہاں اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ مفتی صاحب کہا پہلے میں مفتی نہیں ہوں میں طالب علم ہوں اللہ عظمین عام الریا اللہ جانفی عین صغیرہ و فی آئین النَّ قبیرہ آمین بیٹھ جائیے میت کے لیے اجر پہنچانا ہے تو کیا کر سکتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو چونسٹھ غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث میں جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ بندہ علم حاصل کرے اسلام کا عمل کرے اپنی اولاد کو بھی سکھائے تو اس کا اجر اس کو ملتے رہے گا اس کے موت کے بعد بھی کیونکہ آپ اپنی اولاد کو علم سکھائیں گے اور اور صحیح حدیث کا صحابہ اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق تو آپ اپنی اولاد کو سکھائیں گے وہ بھی صحیح عقیدے صحیح اعمال والا بنا رہے گا اور نمازی بنا رہے گا تو وہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا اور آپ کو اجر ملتا رہے گا ایک یہ عیسال ثواب کے تعلق سے یہ ہے کہ زندگی میں بندہ مسجد تعمیر کر دے کنواں خدا دے تو جب تک وہ کنواں اور وہ مسجد رہے گی انشاءاللہ اللہ یہ صدقت جاریہ ہے اور یہ اجر ملتا رہے گا بندہ علم سیکھے اسلام کا علم سکھا دے اور اجر ملتا رہے گا جیسا کہ آج میں نے صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے سنا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بڑی محنت کر کے اس حدیث کو جمع کیے ہم وہ پڑھ رہے ہیں وہ انتقال کر کے آسے بارہ سو ساڑھے بارہ سو سال پہلے اور ان کے اس علم سے ہم مستفید ہو رہے ہیں ان کو ازر مل رہا ہے اور قیامت تک جو لوگ ان کے علم کو سیکھتے رہیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کو اذر ملتا رہے گا تو آپ یہ کریں کہ علم حاصل کریں اور علم سکھاتے رہیں دوسرا صدقت جاریہ ہے یہ موت کے بعد بھی جاری رہے گا تیسرا نیک اولاد چھوڑ کے مرے تو وہ اولاد والدین اگر حج نہیں کر کے مر گئے عمرہ نہیں کر کے مر گئے تو اور شرک پر نہیں انتقال ہوا ہے تو ان کے لیے عمرہ بدل حج بدل کر لیں پہلے خود اپنا کر لیں اس کے بعد پھر والدین کے حق میں تاکہ وہ اجر و ثواب والدین کے عجر و کے لیے وہ پیسہ کما لیا ہے تو وہ مسجد تعمیر کر دے حصہ لے لیں یہ سب کر سکتے ہیں لیکن یہ جو تیجا دسوا چہلم برسی جو کرتے ہیں انتقال کر جانے کے بعد اس شخص کے نام پہ تیسرے دن جو ہے زیارت کے نام پر یا دسویں دن دسواں اکیسویں دن اکیسواں چالیسویں دن چہلو میں ایک سال کے بعد برسی اس کے نام پر کھلا رہے یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے اللہ عالم جی اور مسلم ہے تو نماز پڑھتا ہوں تو سکس تھرٹی ون نمبر والے حدیث صحیح بخاری میں ہے آپ غور سے سنیے سوال کیے ہیں آپ آپ یاد رکھ لیجئے اس حدیث کے نمبر کو حدیث کی کتاب میں جا کر کھول لیجئے اور پڑھ لیجئے صحیح بخاری حدیث نمبر سکس ہنڈریڈ اینڈ تھرٹی ون چھ سو اکتیس نمبر والے حدیث صحیح بخاری میں ہے. مالک بن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رائ تمونی وسلی پڑھو نماز ویسے جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کس نے دیکھے بھائی صحابہ نے صحابہ نے نبی کی مکمل نماز سیکھے پڑھے اور پھر اپنی اولاد کو اور اپنے شاگردوں کو یعنی تابعین کو سکھائے اور احادیث صحابہ بھی لکھے ہیں اور پھر وہ نماز نبوی احادیث کی کتاب میں محفوظ ہیں تو میرے بھائی علامہ زبیر علی زعی رحمتہ اللہ علیہ نومبر 2013 تیرہ میں پاکستان میں انتقال کر گئے محدث ان کی ایک کتاب ہے مختصر سی کتاب صحیح نماز نبوی تکبیر تحریمہ سے سلام تک یہ کتاب آپ لے لیجئے اردو میں بھی ہے اور رومن انگلش میں بھی اس کتاب کو تیار کر لیا گیا ہے آپ پڑھیے تو آپ کو اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ سے السلام علیکم و اللہ تک مکمل نماز نبوی کیسی تھی ایک ایک عمل کے لیے دلیل کے ساتھ موجود ہے ٹھیک ہے اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ آپ ویسٹ بنگال انڈیا سے ہے کلکتہ سے وہاں پر لوگ آپ کے ساتھ نماز میں قدم سے قدم ملا رہے ہیں اور ہاتھ کندھوں تک اٹھا رہے ہیں اور یہاں پر آپ جب حرم میں دیکھ رہے ہیں کسی کو کہ جو ہے کوئی قدم سے قدم ملاتا ہے کوئی نہیں ملاتا ہے اور بڑی گیپس ہے نماز میں صفوں میں ایک دوسرے کے درمیان میں کندھے بھی نہیں مل رہے قدم بھی نہیں مل رہے اور کوئی لوگ ہاتھ سینے پہ باندھ رہے کوئی ہاتھ نیچے چھوڑ رہے آپ نے کہا تو جو لوگ نماز نبوی نہیں سیکھے ہیں وہ اپنے ابا کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے بستی والوں کو نماز جیسے پڑھتے ہوئے دیکھے ویسا پڑھ رہے ہیں بس اور جو نماز نبوی کے بارے میں سنے ہیں جانے ہیں کہ نماز نبوی یہ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نماز پڑھے ہیں وہ لوگ تو ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے ہیں قدم سے قدم ملاتے ہیں کندھے سے کندھا ملاتے ہیں تو بھائی کندھے سے کندھا ملانا قدم سے قدم ملانا یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کر رہے ہیں انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور سنن نسائی اور دیگر احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے استعو تین مرتبہ کہتے برابر ہو جاؤ قدم سے قدم ملاؤ کندھے سے کندھا ملاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق صحابہ عمل کرتے تھے وہ حدیث کی کتابوں میں درج حدیث ہم اہل حدیث مسلمان الحمد وہ احادیث کو پڑھ کر ہماری نماز وہ احادیث کے مطابق بنائے ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بنائے ہوئے ہیں اور جو لوگ صف میں ابھی میں یہاں پر جب پڑھا تو دیکھا کہ میرے بازو یمین میں اثار میں دائیں بائیں دونوں بھی اچھا خاصا گیپ تھا میں ملانے کی کوشش کتنی کروں کہ پیر کو بہت زیادہ چیر دوں نہیں تو میں اپنی جگہ کھڑا رہا جن کو نہیں معلوم تھا اور وہ دونوں بھی ناف کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے تھے تو نہیں معلوم تھا حدیث اس لیے وہ کر رہے ہیں اپنے بڑوں کو دیکھ کر حدیث سیکھنا چاہیے ابھی مجھ سے پہلے شیخ کا مختصر سے آپ نے پانچ سات منٹ میں جو ہے جو سنے ہیں شیخ نے کہا کہ نبی کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا رد ہو جائے گا منصورہ تیئیس شیخ نے آپ کو سنائے اڑا دیے جائیں گے وہ اعمال جو نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق جنہوں نے نماز نہیں سیکھے ان کی جو نمازیں ہیں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہدایت دے قبول نہیں ہوگی نبی کے طریقے کے مطابق اگر نماز نہیں رہی تو صحیح مسلم میں صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 ہم ایمان والوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عام عمل علیہ امرنا فہو رد جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں رہا تو وہ عمل رد ہونے والا ہے قبول نہیں ہوگا تو اعمال رد کروانا ہے تو من چاہی کام کریے اعمال اللہ کے پاس قبول کروانا ہے تو رب چاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اعمال کریے باٮٔس ہزار تین سو تیرہ نمبر والی حدیث ہے میرے بھائی مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھے ہیں حدیث حسن لی ذاتی سنت کے ساتھ اور شواہد کے لحاظ سے صحیح غیر ہی ہے اور آپ نماز نبی سیکھ لیجئے بھائی اللہ رب العالمین ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے آمین صحیح علم اور صحیح علم کی صحیح, علم کی صحیح سمجھ بھی اللہ میں عطا کرے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق ہم سمجھنے والے بن اسلام کو آمین جی یہ سلسلہ بند کرتے ہیں ان لا الا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ کافی وقت بیٹھے جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس کے بعد بھی شیخ سے آئیں گے تو اس اس طرح پروگرام رکھے جائیں گے اللہ, اللہ یا کوئی بھی مہمان آئے بڑے شیخ آئے تو انشاءاللہ شاء اللہ, بحیدن اللہ, بحیدن اللہ